بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں اب تک ہم نے نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے جن پہلووں پر زیادہ توجہ دی ہے وہ نیوز رپورٹنگ سے متعلق تھے لیکن ساتھ ساتھ ہم سب ایڈیٹنگ کا بھی ذکر کرتے رہے اور جہاں اس کی اپلیکیشن کی ضرورت تھی وہ بھی میں بتاتا رہا لیکن اب ان لیکچرز میں جو میرے آج سے آپ کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں انت میں ہم کوشش کریں گے کہ سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے تفصیل سے بات ہو رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے نیوز روم ایک ہب ہے جہاں نیوز ایڈیٹر اور دوسرے لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں دنیا کے مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں ٹیلی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں پرنٹ میڈیم ہو یا الیکٹرانک میڈیم دونوں کے نیوز روم ہما وقت چوبیس گھنٹے سارا سال ایکٹو رہتے ہیں مختلف شفٹوں میں اسی طرح فیلڈ میں رپورٹر جا کر خبریں لاتے ہیں اور ریپورٹرز خبریں ایک رپورٹر تو نہیں لاتا ڈزنس اف رپورٹرس آل اراؤنڈ دا ریجن گھوم رہے ہوتے ہیں ایجنسیوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں دے آل لینڈ ان دا نیوز روم اور نیوز روم میں سب ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے مختلف ڈیسک بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈیسک اپنے اپنے اسپیشلائزڈ ایریے میں خبروں کی تدوین و ترتیب اور ادارت کا فرض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح رپورٹرز بھی لاکر کر وہاں خبریں دیتے ہیں تو رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ایک شخص کو ریل پریکٹسنگ جرنلسٹ بننا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سب ایڈیٹنگ کے فن سے شناسا ہو پروف ریڈنگ کے فن سے شناسا ہو ایڈیٹنگ چاہے اسکریپ کی ہو یا تصویری ہو اس کی ضروریات سے پوری طرح باخبر ہو تب ہی وہ شخص ایک اچھا رپورٹر ایک اچھا نیوز مین بن سکتا ہے جس طرح رپورٹنگ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے اسی طرح سب ایڈیٹنگ بھی ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے رپورٹنگ پر جو پروفیشنلز کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی فردر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کوئی بیٹ رپورٹر ہے کوئی پارلیمنٹ رپورٹ کر رہا ہے کوئی ڈپلومیسی کو رپورٹ کر رہا ہے کوئی وار رپورٹنگ کر رہا ہے کنفلکٹ زون اور ڈیزاسٹر زون کی رپورٹنگ کر رہا ہے کوئی انٹرویو ٹیکنیکس اپلائی کر رہا ہے کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے تو یہ سب شمار ہوتی ہیں رپورٹنگ میں اسی طرح جب ہم سب ایڈیٹنگ کا نام لیتے ہیں تو سب ایڈیٹنگ بھی ایک بہت وسیع ٹرم ہے اور سب ایڈیٹنگ کے تابے بھی بہت سے لوگ مختلف نوعیت کے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی پروف ریڈر ہوتا ہے کوئی لائن ایڈیٹر ہوتا ہے کوئی ویب ایڈیٹر ہوتا ہے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے کوئی ساؤنڈ ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس طرح سب ایڈیٹنگ کے عمل میں بھی بہت سی فردر سپیشلائزیشنز ہیں تو سب ایڈیٹنگ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ان سب کا جائزہ لیں گے کہ ایک اچھا سب ایڈیٹر کون ہوتا ہے سب ایڈیٹر کی کتنی قسمیں ہیں سب ایڈیٹر کی ذمہ داری کیا ہے اور سب ایڈیٹرز کی جو فردر سب سیکشنز ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیسک ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ سب انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں تفصیل سے پڑھیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو ایڈیٹنگ کیا ہے یہ بتا دوں ایڈیٹنگ از اے پروسیس آف لائننگ اپ لینگویج امیجز ویڈیو اینڈ ساؤنڈ فار پریزنٹیشن آن دا نیوز پیپر اینڈ الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹنگ زبان یا تحریر جو لکھی جاتی ہے اس کی اصلاح اور اسے موثر بنانے کا نام ہے تصویر کا جو بھی میٹیریل ہمارے پاس آئے چاہے وہ امیج کی شکل میں ہو متحرک فلم کی شکل میں ہو اس کی ترتیب و تدوین کا نام بھی ایڈیٹنگ کہلاتا ہے اخبارات میں بھی سب ایڈیٹنگ ہوتی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن میں بھی ہوتی ہے ویب کے لیے بھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایڈیٹنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے اور بعض اوقات اب تو ٹیکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ سے یہ صورت بھی ہو گئی ہے کہ پینل پروڈیوسر جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کیمرہ پلیسنگ ایسے کرتا ہے کہ وہ لائیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ایون ریکارڈنگ کے وقت بھی ایک ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس طرح میں ایک کیمرے کے سامنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد میں دوسرے کیمرے کی طرف کٹ کرتا ہوں اور جب میں دوسرے کیمرے کی طرف جاتا ہوں تو جو پروڈیوسر پینل پہ بیٹھا ہے وہ بھی ایک ایڈیٹنگ کا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہے کیمرہ 1 کا شارٹ اب کیمرہ 2 کا شارٹ لیں اب کیمرہ 3 کا شارٹ لیں شارٹ کو لوز کر دیں اب پین کر دیں یہ سب بھی وہ کمپوزیشن پارٹس ہیں جو رف یا را ایڈیٹنگ شمار ہوتا ہے اس کو فردر ریفائن کیا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کی ایڈیٹنگ کا پروسیس پرنٹ میڈیا کی ایڈیٹنگ کے پروسیس سے مختلف ہیں لیکن جو ٹیکنیک اختیار کی جاتی ہے جو انسان کی ذہنی صلاحیت استعمال کی جاتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لوازمات ایک سے ہی ہیں چاہے آپ اخبار کے لیے ایڈیٹنگ کر رہے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے لیے کر رہے ہو وہ کہلاتی ایڈیٹنگ ہی ہے جب تحریر کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے تو اس کو ہم سب ایڈیٹنگ کہہ دیتے ہیں اور سب ایڈیٹنگ کے مزید پہلو کیا ہیں اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں پرسن ہو ایڈیٹ کاپی از کال پروف ریڈر کاپی ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر ایک ایسا شخص یا نیوز مین جو نیوز روم میں بیٹھ کر تحریر کو یا اسکریپ کو ایڈیٹ کر رہا ہو وہ سب ایڈیٹر پروف ریڈر یا کاپی ایڈیٹر کہلاتا ہے اسی طرح اے پرسن ہو ایڈیٹ ساؤنڈ از کالڈ ساؤنڈ ایڈیٹر یعنی وہ شخص جو آواز کی ایڈیٹنگ کرے ساؤنڈ ریکارڈ کی ہوئی کی ترتیب و تدوین کرے ساؤنڈ ایڈیٹر کہلاتا ہے جو تحریر کی یا اسکرپٹ کی ایڈیٹنگ کرتا ہے اس کو ہم سب ایڈیٹر کہتے ہیں یا یا کاپی ایڈیٹر کہتے ہیں اس کی بھی میں مدد کروں گا کہ ان کو ان تین ٹرمینالوجیز میں الگ الگ کہنے کی وجہ کیا ہے اسی طرح جو ریڈیو کے لیے ریکارڈنگ کی جاتی ہے اس کی جس نوعیت کی بھی ایڈیٹنگ ہو وہ ساؤنڈ ایڈیٹنگ کہلاتی ہے کیونکہ اس میں نہ تو آپ لکھے ہوئے الفاظ دیکھ رہے ہوتے اخبار کی طرح نہ ہی آپ تصویر دیکھ رہے ہوتے ٹیلی ویژن کی طرح تو وہ صرف آواز کی ایڈیٹنگ شمار ہوتی ہے کہ کس فکرے کو کہاں ایڈیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگلا فکرہ کس طرح جوڑنا ہے کہ سننے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی جمپ آ گئی ہے یا لوکیشن بدل گئی ہے یا ساؤنڈ ایفیکٹ تبدیل ہو گیا ہے مثلا اگر کوئی شخص بول رہا ہے اور اس کے پس منظر میں چڑیا چہچہا رہی ہیں لیکن جب وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو چڑیوں کی چاہ چہ ہارٹ بیک ساؤنڈ یا وائلڈ ساؤنڈ میں آ رہی ہے کیا وہ بند تو نہیں ہوگی تو وہ لگے گا کہ جیسے لوکیشن چینج ہو گئی ہو تو وہ میسج رانگ ہو جائے گا اس کی افیکٹونیس کم ہو جائے گی تو ساؤنڈ ایڈیٹنگ کے لیے بھی بہت ہی مہارت کی ضرورت ہے جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے میں اس کو اور بتاؤں گا اس وقت میں نے آپ کو تحریر یا اسکرپٹ کی ایڈیٹنگ کے حوالے سے بتایا اور آواز کے حوالے سے بتایا کہ وہ ساؤنڈ ایڈیٹر کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص جو فرد یا جو پروفیشنل ٹیلی ویژن کے لیے ایڈیٹنگ کرتے ہیں یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا فلم کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں دے آر کولڈ فلم ایڈیٹر اور اے ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو ایڈیٹنگ کی ٹیکنیکس اپلائی کرنا آسان کام نہیں ہے ون ہیز ٹو گیٹ اسپیشل ٹریننگ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ شارٹ کمپوزیشن کو کیسے ایڈیٹ کرتے ہوئے میچ کرنا ہے آواز جو ہے تصویر میں سامنے اس کو دوسری ایڈیٹنگ میں کس طرح ملانا ہے اوور لیپ کس طرح کرنا ہے پھر اگر اس میں کوئی افیکٹس ڈالنے ہیں وہ کیسے ڈالنے ہیں تو سب سے مشکل جو ایڈیٹنگ کا عمل ہے وہ ٹیلی ویژن یا الیکٹرانک میڈیا کی ایڈیٹنگ ہے کیونکہ اس میں تصویر بھی اور آواز بھی دونوں کو آپ نے اس انداز میں پیش کرنا ہے اور یہ بھی بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے اس معاملے پر تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں جب ہم ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ یا الیکٹرانک میڈیا کی ایڈیٹنگ پڑھیں گے تو میں آپ کو کئی مثالیں اور تفصیل سے اس بات کو سمجھاؤں گا تو وہ کلیئر ہو جائے گی اس وقت آپ کو صرف یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ سب ایڈیٹنگ پڑھتے ہوئے یا ایڈیٹنگ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اسکرپٹ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم سب ایڈیٹنگ استعمال ہوتی ہے جو آواز یا ریڈیو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم ساؤنڈ ایڈیٹنگ کہتے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن سے متعلق چیزیں ہیں ان کو ہم ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ ایڈیٹر میں نے سب ایڈیٹر کے ساتھ بھی استعمال کیا ساؤنڈ ایڈیٹر کے ساتھ بھی استعمال کیا اور ویڈیو ایڈیٹر کے ساتھ بھی استعمال کیا یہ لفظ ایڈیٹر کہاں سے آیا جرنلزم کی کتابوں میں یہ لفظ کب سے استعمال ہونے لگا اور اسے ایڈیٹر کیوں کہا گیا جب اس پر تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ لفظ ایڈیٹر لاطینی زبان سے انگلش میں آیا فرینچ میں آیا اور دنیا کی دوسری زبانوں میں آیا حتیٰ کہ یہ لفظ اردو زبان میں بھی لاطینی زبان سے انگلش کے راستے ہم تک پہنچا اور ہم بھی اس کو ایڈیٹر کہتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دی ورلڈ ایڈیٹر کمس فروم اے ای ڈیٹس وچ مینس ٹو یعنی لاتینی زبان میں ایڈیٹس کو کہتے ہیں ایسا شخص جو کسی چیز کو آگے بڑھائے تو ایڈیٹنگ کا کام بھی یہی ہے کہ جو چیز اس کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ریفائن کر کے آگے بڑھاتا ہے ایکسپٹیبل مینر میں ایفیکٹیو مینر میں مور کمیونیکیٹو مینر میں فارورڈ کرتا ہے ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر یا فلم ایڈیٹر یا ساؤنڈ ایڈیٹر کبھی فیلڈ میں جا کر خبریں نہیں لاتا یا فلم بنا کر نہیں لاتا فلم کیمرامین بنا کر لاتا ہے رپورٹر ساتھ ہوتا ہے اسی طرح پرنٹ میڈیا کا رپورٹر بھی فیلڈ میں کاغذ پین لے کر جاتا ہے اور اپنی محنت سے خبر لے کر آتا ہے اسی طرح نیوز ایجنسیاں دنیا بھر سے خبریں اور ویڈیو میٹیریل نیوز روم میں بھیجتی ہیں تو جس جگہ پر ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں جب وہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کی ترتیب و تدوین اور ان کی ادارت اور ایڈیٹنگ جس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہم ایڈیٹر کہتے ہیں یا سب ایڈیٹر کہتے ہیں تو آئی ہوپ اس وضاحت سے آپ کا کانسپٹ اور پرسپشن اس پر کلیئر ہو گیا ہوگا لیٹس پروسیڈ لٹل بٹ فردر ٹائپس آف ایڈیٹنگ یعنی ادارت تدوین ترتیب کی قسمیں وہ آج کے دور میں چار سمیں شمار کی جاتی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک وہ تین تھی اور اگر دو دھائی پیچھے ہم چلے جائیں یا بیس تیس سال پیچھے جائیں تو ایڈیٹنگ کی قسمیں دو تھی اور اگر ہم مزید کچھ ڈیکڈ پیچھے جائیں تو ایڈیٹنگ کی قسم ایک تھی تو اب میں آپ کو ترتیب بار بتاتا ہوں نمبر ون پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ یعنی اخبارات میگزین اور ایسی صحافت کی صنف جس میں صرف تحریر کے ذریعے کمیونیکیشن کی جائے وہ پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ کہلاتی ہے تو مینلی پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ سے مراد اخبارات کی ترتیب و تدوین شمار کیا جاتا ہے اور سب ایڈیٹنگ کی اصطلاح بھی اخبار کی ترتیب و تدوین کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے دوسری قسم ریڈیو ایڈیٹنگ یا ساؤنڈ ایڈیٹنگ ساؤنڈ ایڈیٹنگ دوسری قسم اس لیے ہے کہ جب اخبارات کی دنیا آگے بڑھتی چلی گئی اور ٹیکنیکل ڈیویلپمنٹ انونشن اور دریافتیں ہوئیں تو آواز کا رول تحریر کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا میسج ڈسمینیشن میں آواز نے بھی اپنا صحافتی کردار ادا کرنا شروع کیا اگرچہ روز ازل سے جب سے دنیا بنی ہے انسان اشاروں کے ذریعے یا زبان کے ذریعے تو کمیونیکیٹ کر ہی رہا تھا لیکن ایک جرنلسٹک ٹرمینالوجی میں پہلے ایڈیٹنگ اخبارات یا تحریر کی ہوئی اس کے بعد آواز کی ایڈیٹنگ شروع ہوئی اور جیسے مارکونی نے اور دوسرے انجینئرز نے مواصلاتی نظام کو آگے بڑھایا اور دریافتیں کی اور آواز کے ذریعے پیغام رسانی شروع ہوئی تو پھر اس پیغام کو ایڈ کر کے بھی پیش کیا جانے لگا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی میسج ریڈیو کے ذریعے جائے تو اس کی ایڈیٹنگ کو ساؤنڈ ایڈیٹنگ یا آواز کی ایڈیٹنگ کہا گیا تو پہلے نمبر پر آئی پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ صنعتی اور تکنیکی ترقی جیسے جیسے آگے بڑھی تو آئی ساؤنڈ ایڈیٹنگ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوا وہ تھا ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویژن ایڈیٹنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ فیکٹ ایک ڈیویلپڈ اور ریفائنڈ اور ہائیلی ٹیکنیکل قسم ہے میسج ڈسمیشن کی جو فلم سے آگے نکل کر آئی ہے فلم ایڈیٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ تیسری قسم شمار کی جاتی ہے اور تیسری قسم میں خاص چیز یہ ہے کہ شروع شروع میں فلم جو ہے جو سنیما ہال میں چلتی تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی ٹیلی ویژن بھی جب ایجاد ہوا تو وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا کلر ٹیلی ویژن بعد میں آیا اور ساؤنڈ جو ایڈٹ کی جاتی تھی ٹیلی ویژن کی اس میں بڑی مشکلات تھیں فلم کی ساؤنڈ میں بھی مشکلات تھیں کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ آپ انسٹنٹلی میری تصویر بھی دیکھیں اور آواز بھی دیکھیں اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ڈائلگس الگ ریکارڈ کیے جاتے تھے ایکشن الگ ریکارڈ کیا جاتا تھا جیسے میں بول رہا ہوں تو میری آواز کسی اور انداز میں ریکارڈ کی جاتی تھی کسی اور ٹیپ پر ریکارڈ کی جاتی تھی یا فلم پر ریکارڈ کی جاتی تھی اور ایکشن الگ ریکارڈ کیا جاتا تھا پھر فلم ایڈیٹر ٹیبل پر بیٹھ کے فلم کو دیکھتا تھا اور پروڈیوسر جو یا ڈائریکٹر بھی ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ یہاں سے ایکشن اس فریم سے شروع ہوا اور اس فریم پر کاٹ دیں تو وہ جو ایڈٹ پوائنٹس تھے اس حساب سے جو لپس ہلتے ہیں ہونٹ جب ہلتے ہیں تو اس کو پہچان کے کہ اب انسان نے جو لفظ بولا ہے یا ایکٹر نے یا پرفارمر نے جو لفظ بولا ہے اس میں اس کا ہونٹ بند ہوئے ہیں تو یہاں الفاظ ختم ہوئے ہیں اور اب دوبارہ بولا ہے اس کے چہرے کا تاثر یہ بتا رہا ہے تو پھر وہ جو ساؤنڈ ریکارڈ کی ہوتی تھی اس کو بھی اسی حساب سے میئر کر کے نشان لگا لیا جاتا تھا تو سائملٹینیسلی ساؤنڈ اور تصویر کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی اس کو اس انداز میں ترتیب کیا جاتا تھا کہ اگر آپ ایک فریم فلم کا کاٹیں تو ساؤنڈ کا فریم بھی کاٹنے کے لیے آپ کو دونوں کو سنکرونائز کرنا پڑتا تھا اور اس سنکنگ کے عمل کو ایڈیٹنگ کہتے تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ عمل تھا اب تو آپ تصویر اور آواز دونوں ڈیجیٹل دور میں وی ٹی آر آگے کریں وی سی آر آگے کریں ویڈیو ٹیپ ریکارڈر پر کر لیں آپ ایڈیٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کر لیتے ہیں تو ٹیکنالوجی نے سہولتیں بڑی پیدا کر دی ہیں تو وہ جو اسکل کا زمانہ تھا فلم ایڈیٹنگ کا اور ٹیلی ویژن کی ابتدائی ایڈیٹنگ کا وہ بہت ہی کمرسم بہت ہی وقت لینے والا اور بہت ہی ٹی اور کمپلیکیٹڈ تھا آج کے دور میں تو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر بھی مل جاتے ہیں آپ کمانڈ دے دیں ٹائم کوڈ کے ذریعے اور ایک کمانڈ کے بعد آپ کی ایڈیٹنگ جوائن ہو جاتی ہے اس زمانے میں یہ عمل نہیں تھا آپ ایک ایک فریم کو تصویر کے اور آواز کے ایک لوشن کے ذریعے لگاتے تھے ایک شیشی میں جیسے نیل پالش خواتین اپنے انگوٹھوں پر لگاتی ہیں نکال کے تو اسی طرح سے ایک چھوٹی سی شیشی میں لوشن ہوتا تھا اس کو وہ اسی انداز میں ایک کلم سی ہوتی تھی اس کو اس کے اندر ڈالتے تھے وہ لوشن اس پہ لگتا تھا اور فلم کے دونوں ایج پہ جہاں سے ایڈک شروع کیا ہے اور ایڈٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرے فریم کو جوڑنے کے لیے اس لوشن سے جوڑا جاتا تھا کچھ دیر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ خشک ہو جائے اور وہ جیسے آج کل ایلفی یا اس طرح کا کیمیکل ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے اس طرح وہ فلم کو جوڑتے تھے اور پھر جب وہ سیکوینس کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو پھر اس کو ایک ٹیبل پر دیکھا جاتا تھا اس میں ایک طرف سپول رائٹ سائیڈ پر ہوتا تھا ایک اسپول لیفٹ سائیڈ پر ہوتا تھا اور درمیان میں وہ اسپول موو کرتا تھا اور سپول کی جو امیج ہے وہ ایک اسکرین پہ آتا تھا اور وہ سکرین بھی اتنی واضح نہیں تھی جیسے آج کا ٹیلیویژن مانیٹر ہے اس میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ امیج نظر آتا تھا آپ کو کمرے کی لائٹ بند کرنا پڑتی تھی تاکہ آپ اس کو پہچان سکیں اور دیکھ سکیں اور پھر وہاں ساؤنڈ بھی اسی طرح سے ایڈیٹ کر کر ری پلے کی جاتی تھی اور دونوں کے لپس سنکنگ جب سیٹ ہو جاتی تھی تب وہ اس کو کہتے تھے فلم تیار ہو گئی اسی طرح ویژن کے بھی ابتدائی ایام میں یہی عمل دوہرایا جاتا تھا اس پر بھی تفصیل سے بات آپ سے ہوگی انشاءاللہ جب ہم ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ یا فلم ایڈیٹنگ کے جرنلسٹک پہلو پر بات کریں گے یہاں آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ ساؤنڈ ایڈیٹنگ ریڈیو کے لیے اور ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ جرنلزم کے حوالے سے بڑی اہم ہے اور اب ان تینوں کے ساتھ ساتھ جو چوتھی قسم یا ٹائپ اف ایڈیٹنگ ڈیویلپ ہوئی ہے دیٹ از کالڈ ویب ایڈیٹنگ اینڈ آئی ہوپ یو آل نو واٹ از ویب انٹرنیٹ اور ویب آج کے دور کا ایک ایسا عمل ہے جو گھر کے کسی نہ کسی فرد کو ضرور اس کا پتا ہے اور اس کی وجہ سے اب ویب پر کس طرح خبر دی جاتی ہے پرنٹ میڈیا کی خبر کی ایڈیٹنگ کی ضروریات مختلف ہیں ساؤنڈ کی ایڈیٹنگ کی ضروریات مختلف ہیں ٹیلی ویژن کی ایڈیٹنگ کی ضروریات مختلف ہیں اسی طرح ویب کی ایڈیٹنگ کی ضروریات بھی مختلف ہیں اور جب ہم ویب ایڈیٹنگ کا چیپٹر اپنے لیکچر میں پڑھیں گے تو اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ اور ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ سے کس طرح مختلف ہے اب تو آپ کو ویب پر اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ تصویر بھی نظر آتی ہے اور مووی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویب پر جو تصویریں ڈالی جاتی ہیں یا فلم ڈالی جاتی ہے یا ویڈیو میٹیریل ڈالا جاتا ہے اس کو ٹارگٹ ویورز کے لیے خاص طور پر ایڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اٹریکٹو اور کیچی بنانے کے لیے بڑی ٹیکنیک سے استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے لوازمات اور تقاضے کیا ہیں ان پر بھی آپ سے تفصیلی بات ہوگی اس وقت میں آپ کو ایڈیٹنگ یا سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے کچھ فیزز مراحل یا اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ سب ایڈیٹنگ کی کیا سٹیجز ہیں کیا مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک اخبار تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نیوز پیپر ایڈیٹنگ یا پرنٹ میڈیا ایڈیٹنگ کی جو سب ایڈیٹنگ کا عمل ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے اور اخبار کو تیار کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے نیوز روم میں تو اس کی طرف چلتے ہیں تو سب ایڈیٹنگ نیوز پرنٹ میڈیم کی کرنے کے لیے جو سٹیج نمبر ون ہے دیٹ از کالڈ پروف ریڈنگ کاپی ایڈیٹنگ لائن ایڈیٹنگ اور سبسٹینٹو ایڈیٹنگ پہلا مرحلہ خبر کی تدوین کا جو شروع ہوتا ہے وہ پروف ریڈنگ سے شروع ہوتا ہے اور پروف ریڈنگ کے اس عمل کو کاپی ایڈیٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ اس کو سبسٹینٹو ایڈیٹنگ کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لائن ایڈیٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ایسی اصطلاحات ہیں جرنلزم کی جو مختلف لوگ مختلف انداز میں اور مختلف پس منظر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اصطلاحات ساری اس نوعیت کی ہیں کہ اگر آپ ان پر بحث کرنے لگ جائیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پروف ریڈنگ کاپی ایڈیٹنگ لائن ایڈیٹنگ اور سبسٹینٹو ایڈیٹنگ میں کیا فرق ہے تو یہ ایک بڑی طویل بحث ہو جاتی ہے لیکن ان اصطلاحات کو ہم نے چونکہ تدریسی انداز میں پڑھنا ہے اپنے سلیبس کے انداز میں پڑھنا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان اصطلاحات کی ڈیفینیشن اس انداز میں کی جائے کہ آپ لوگوں کا یہ کنسپٹ کلیئر ہو کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین پروف ریڈنگ سب ایڈیٹنگ ہیڈ لائنس میکنگ اینڈ لے آؤٹ آر میک اپ تو اخبار کے حوالے سے جب یہ چاروں سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں تو اخبار پرنٹنگ کے لیے پریس میں چلا جاتا ہے اور جب چھپ کے سامنے آتا ہے تو جب کاری اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اخبار میں کیا کشش ہے کیا خبریں ہیں تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر اخبار کی پروف ریڈنگ صحیح ہوئی ہے سب ایڈیٹنگ صحیح ہوئی ہے ہیڈ لائنز کیچی نکلی ہیں میک اپ اور لے آؤٹ اچھا ہے تو جب اسٹال پر اخبارات پڑے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے کو خود بخود اپنی طرف کھینچتے ہیں جس اخبار کے پرنٹ ہونے سے پہلے ان چاروں اسٹیجز پر پروفیشنل انداز میں کام کیا ہوگا وہ نیوز پیپر جب آپ کے گھر پہنچے گا یا اسٹال پر ہوگا یا آپ کو کہیں پڑھنے کو ملے گا تو آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ کس اخبار نے کس انداز میں اپنے لیے کشش پیدا کی ہے تو بی اینگ اے اسٹوڈینٹ آف نیوز رپورٹنگ اینڈ سب ایڈیٹنگ آئی ول ایڈوائز یو آل پلیز ٹیک سم نیوز پیپرز ان فرنٹ دو یا تین اردو کے اخبارات اور دو یا تین انگلیش کے اخبارات آپ اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ان میں پروف ریڈنگ کی کتنی غلطیاں ہیں ان میں سب ایڈیٹنگ سے کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے ان کی ہیڈ لائنس کا تقابل کریں کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ کس کی ہیڈ لائنس کیچی ہیں اور پھر دیکھیں کہ کس نے میک اپ اچھا کیا ہے تصویروں کی پلیسنگ درست کی ہے ہیڈ لائنز کی پلیسنگ درست کی ہے خبروں کی پیشانی کو اچھا لکھا ہے الفاظ کی بندش کیسی ہے اوورال نیوز پیپر کا ایک پیج نمبر ون کتنا خوبصورت ہے بیک پیج میں کتنا فرق ہے پیج ٹو تھری اور ایڈیٹوریل پیج کو کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جب آپ دو تین اردو اخبارات کسی ایک دن کے اگر سامنے رکھیں اور دو تین انگریزی اخبارات سامنے رکھیں تو آپ کو یہ جاننے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ پروف ریڈنگ سب ایڈیٹنگ میک اپ اور ہیڈ لائنز وغیرہ کے عمل میں کس اخبار کو امتیازی حیثیت حاصل ہے اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سے بھی ایک سروے کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ ان چار سٹیجز میں کون سے اخبار میں سب ایڈیٹنگ اچھی ہوئی ہے کس اخبار کا لے آؤٹ یا میک اپ اچھا ہے کس اخبار کی ہیڈ لائنز اچھی ہیں تو آپ اجتماعی طور پر بھی ان چاروں پرنسپلس کو سرچ کر سکتے ہیں اینالائز کر سکتے ہیں اور الگ الگ ماڈل کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان اخبارات میں کس اخبار کو کس بنیاد پر فوقیت حاصل ہے تو اب ہم ایک اسٹیپ اور آگے چلتے ہیں کاپی ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ کاپی ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ میں اصطلاحاتی یا ٹرمینالوجی کی بنیاد پر بنیادی فرق کیا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن معمولی سی بات بھی ہے اگر یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا تو آئندہ آپ پروف ریڈنگ اور کاپی ایڈیٹنگ کے فرق آسانی سے سمجھ سکیں گے تو کاپی ایڈیٹنگ از این ایڈیٹوریل ورک ایڈیٹر ڈز اٹ ٹو امپروو دی مینسکرپٹ یعنی کاپی ایڈیٹنگ کے ذریعے ایڈیٹر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر خبر لکھی ہوئی اس کے سامنے آئی ہے اس کو امپروو کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ بہتر کمیکیٹو بنا رہا ہوتا ہے اس کی غلطیاں درست کر رہا ہوتا ہے جبکہ پروف ریڈنگ از دی سمپلسٹ فارم آف ایڈیٹنگ اینڈ دا چیپسٹ ان پروف ریڈنگ بیسک گریمیٹیکل اینڈ اسپیلنگ ایئر آر ڈیلٹ وتھ یعنی پروف ریڈنگ میں آپ کو اگر کوئی خبر دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کی پروف ریڈنگ کریں تو پروف ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر یا جو تحریر آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کو شروع سے آخر تک پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی گلیرنگ گرامر مسٹیک یا کوئی لفظ غلط تو نہیں لکھا ہوا پہرا بندی درست ہے یا نہیں ہے فکرے کے بعد یا درمیان میں کہیں فل سٹاپ یا ڈیش ڈالنا رہ تو نہیں گئی تو پروف ریڈنگ میں آپ ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کاپی ایڈیٹنگ یا سب ایڈیٹنگ کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو سبسٹنس ریل سبسٹنس جو میٹیریل ہے جو میسج ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی تو پروف ریڈنگ از دا بیسک And the starting point of sub-editing, جب تک آپ proof reading کی skill نہیں آئے گی, copy editing اور sub-editing کی طرف نہیں بڑھ سکیں Copy editing اور sub-editing is the advanced professional step of a person who wants to be an excellent professional sub-editor. فسٹ آف آل ہیز ٹو پروف ریڈر گڈ پروف ریڈرس مستقبل میں اچھے سب ایڈیٹر یا کاپی ایڈیٹر بن جاتے ہیں تو پروف ریڈنگ بنیادی ضرورت ہے اور پروف ریڈنگ کے ورڈ کو ہم ابتدائی را نیوز کی تحریر کا جائزہ لینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور سم ٹائم جب آپ کی پوری تدوین کا عمل گزر چکا ہوتا ہے یعنی آپ نے خبر فائنل تیار کر لی ہوتی ہے چاہے وہ سب ایڈیٹر اور کاپی ایڈیٹر نے دیکھ لی اور پرنٹنگ پر جانے سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی گو فار دا پروف ریڈنگ اس پروف ریڈنگ کا فرق پہلے والی پروف ریڈنگ سے ہے پہلے والی پروف ریڈنگ بیسک کہلاتی ہے یہاں بھی نیوز روم میں پروف ریڈنگ کا لفظ یوز کر دیتے ہیں کچھ ایڈیٹرز اور کہتے ہیں کہ یہ خبر اب فائنل ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ پرنٹ میں جائے تو کائنڈلی سی یا اس کی ذرا پروف ریڈنگ کر دیں اگرچہ ٹیکنیکلی وہ پروف ریڈنگ نہیں ہوتی لیکن یہ اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اور میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے تو آپ کا یہ ذہن میں یہ نقطہ کلیئر ہو کہ پروف ریڈنگ کو بعض اوقات ایڈوانس فارم میں بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن پروفیشنلی مستمل یا اپلائی جو ہوتا ہے پروف ریڈنگ کا ورڈ وہ سب ایڈیٹنگ کے مرحلے سے پہلے ہوتا ہے اب میں آپ کو کاپی ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کے فرق کو بھی واضح کرتا ہوں ٹیکنیکلی اینڈ آئی ایڈوائز یو آل کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن کاپی از اے یعنی کاپی ایڈیٹنگ یا کاپی جس کو کہتے ہیں وہ ایک ایسے مسودے کو کہتے ہیں جو پہلا مسودہ ہوتا ہے اور ایک ایسے کاغذ کی تحریر کو کہتے ہیں اس کو کاپی کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ اگر ہیں تو تمام بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ کاپیاں خریدتے ہیں وہ کاپی ایک بائنڈیڈ فارم میں ہوتی ہے اس میں سفید کاغذ ہوتے ہیں تب بھی کاپی کہلاتی ہے جب اس کے اوپر سوال حل کر لیا جائے تب بھی وہ کاپی کہلاتی ہے تو یہاں پہ جرنلزم کی ٹرم میں کاپی اس کاغذ کو کہتے ہیں جو نیوز ایجنسی کے ٹیلی پرنٹر کے ذریعے فیکس کے ذریعے یا آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے پرنٹ آؤٹ جب نکالتے ہیں کسی خبر کا تو کہتے ہیں کہ دس از ا نیوز کاپی تو نیوز کاپی یا وہ جو مسودا ہے جو پہلا رپورٹر نے لکھ کر بھیجا ہے یا نیوز ایجنسی سے آیا ہے یا کسی نے ٹیلی فون پر ڈکٹیشن لے کر کچھ تحریر کر کے آپ کو دی ہے یا مختلف چینلز کی یا ریڈیو کی مانیٹرنگ کر کے آپ کو کوئی خبر بنا کر دی ہے تو وہ پہلا مسودہ یا کاپی کہلاتا ہے اور اسی کاپی کو جب آپ پڑھنے لگتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے لگتے ہیں اپنے اخبار ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا ویب کے حوالے سے اس کی ایڈیٹنگ کرنے لگتے ہیں تو جو پہلا پوائنٹ آتا ہے دیٹ از کارڈ پروف ریڈنگ اسی کاپی کو جب آپ پڑھنے کا عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ انیشل کریکشنس کرتے ہیں کہ جی یہ آٹھ پیرے ہیں اس میں سے مجھے تین پیرے چاہیے ان تین پیروں میں پہلا نمبر پیرا یہ ہونا چاہیے دوسرا یہ تیسرا یہ اس میں کیونکہ مختلف چینلز نے اپنے انداز میں خبریں لکھی ہوتی ہیں ہر رپورٹر کا اپنا ایک اندازے تحریر ہوتا ہے اسی طرح جو نیوز ایجنسیز سے خبریں آتی ہیں ان میں بھی ویریس ریپورٹرز نے ویریس سلانٹس ڈالی ہوتی ہیں تو جب وہ سامنے آتی ہیں تو آپ ڈسین لیتے ہیں اس پہلے منسکرپٹ کو یا کاپی کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سا حصہ خبر کے لیے ہمیں لینا ہے وہ جب کٹ جاتا ہے تو وہ پروف ریڈنگ کے لیے چلا جاتا ہے اس میں سے پھر جس اخبار کی جو پالیسی یا جو اسٹائل ہے اس حساب سے اس میں ابتدائی پروف ریڈنگ میں پوائنٹس لکھ دیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی علامات لگائی جاتی ہیں اور وہ جو علامات ہیں وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا جس میں پتا چلتا ہے کہ وہ بڑی سٹینڈرڈ قسم کی علامات ہوتی ہیں یا سائنز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پیرا ختم ہو گیا یہاں فقرہ ختم ہو گیا اس الفاظ کو اس طرح درست کرنا ہے تو وہ علامتیں لگا دیتا ہے پروف ریڈر اور جب پروف ریڈر اپنا کام ختم کر لیتا ہے تو پھر وہ پیج سب ایڈیٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور جو اس میں سے ریل میٹ ون لائنر یا اصل خبر ہے اس کو اس کی اہمیت کے حساب سے کس چیز کو انٹرو بننا ہے کس چیز کو نیچے رکھنا ہے کون چیز باڈی میں آئے گی کہاں سے ہیڈ لائن نکالی جائے گی اخبار میں اس کی پلیسنگ کہاں ہوگی ٹیلی ویژن کے نیوز بلٹن میں پلیسنگ کہاں ہوگی وہ جو تدوین کا عمل ہے وہ جو سب ایڈیٹنگ کا عمل ہے وہ جو کنٹینٹ کو امپروو کرنے کا عمل ہے وہ پھر سب ایڈیٹنگ کہلاتا ہے آئی ہوپ ناؤ دا پروف ریڈنگ دی کاپی اینڈ دی بیسک کانسپٹ سب ایڈیٹنگ وڈ بی کلیئر لیٹس پروسیڈ فردر آپ پروف ریڈنگ کر رہے ہوں یا سب ایڈیٹنگ دونوں صورتوں میں پاکستان میں خاص طور پر انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں پروف ریڈنگ اور سب ایڈیٹنگ بڑی اہم ہے اردو اخبارات بھی ملک کا بہت بڑا حصہ پڑھتا ہے اسی طرح انگلش اخبارات بھی پڑھے جاتے ہیں تو اب سب سے پہلے میں آپ کو اردو اخبارات کے حوالے سے پروف ریڈنگ کے عمل میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ بتاتا ہوں یہ آپ نوٹ کر لیجئے کمپوز شدہ ہاتھ سے لکھے یا کمپیوٹر کے ذریعے ترتیب دیے گئے مواد کی ابتدائی اور حقیقی صورت کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں انگریزی میں پروف کا لفظ ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی اخبار میں کوئی خبر چھاپنے کے لیے یا ریڈیو ویژن پر خبر دینے کے لیے آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ یہ خبر آپ کے پاس کہاں سے آئی ڈو یو ہیو دا تو پھر اخبارات والے کہتے ہیں یس آور رپورٹر ہیز فائلڈ دس اسٹوری وی ہیو اٹ ان ریکارڈ تو جو اخبار کے رپورٹر نے اپنے ہاتھ سے یا کمپیوٹر سے کمپوز کر کے خبر دی ہوتی ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے بطور پروف اور پھر اسی کاغذ کو جو بنیادی پروف ہوتا ہے جب کوئی ایڈیٹر یا پروف ریڈر اس کو پڑھتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے اس کی زبان درست کی جاتی ہے اس کو مور کمیونکیٹو بنایا جاتا ہے تو وہ پہلی پروف ریڈنگ کہلاتی ہے تو پروف کا, کو بیک وقت ثبوت بھی کہہ سکتے ہیں اور بیک وقت اے, صافت کی ٹرم میں پروف ریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے آپ نے صافتی رنگ میں اس کو ڈھالا ہے تو پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہو یا کمپیوٹر سے کمپوز کی ہوئی تحریر ہو وہ آپ کے پاس موجود ہے وہی آپ کا ثبوت ہے اور اس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ پروف ریڈنگ کہلاتی ہے اس ثبوت کی اس خبر کی ریڈنگ پروف ریڈنگ کہلاتی ہے پروف ریڈر غلطیوں کی نشاندہی علامات کے ذریعے کرتا ہے پروف کے اندر نشان نہیں لگایا جا سکتا جس سطر میں غلطی ہو اس کے باہر خالی جگہ پر غلطی کی نشاندہی کر دی جاتی ہے اور متعلقہ سطر کے باہر کی جانب کراس کا نشان لگا دیا جاتا ہے اور صحیح لفظ بھی لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ یہ عمل دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو جو بھی اس خبر کو دیکھے گا وہ فورن کہے گا کہ یہ اس کی جگہ یہ لفظ آنا چاہیے لیکن کیسے آنا چاہیے اس کے لیے نشان لگایا گیا ہے ابتدا میں جب صحافت شروع ہوئی تو ایک آرٹ پیپر گلیزڈ سا پیپر سلکی سا پیپر ہوتا تھا اس پیپر پر خبر خطاطی اور خطی سے لکھی جاتی تھی کبھی نستا میں کبھی دوسری رسم الخط میں اور وہ جب پروف ریڈر کے پاس وہ خبر جاتی تھی جب کتابت ہو کر جاتی تھی تو وہ اس کاغذ کو پڑھتے ہوئے جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کے لیے جو نشانات لگاتا تھا وہ بھی اسی طرح کی علامات تھی جیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان علامات پر عمل کر کے اس کی درستی کی جاتی تھی اس زمانے میں چونکہ یہ جو گلیسڈ پیپر تھا اس پیپر یا بٹر پیپر جس کو بھی کہہ دیتے تھے اس پیپر پہ چونکہ پینسل سے نشان لگا کر سائٹ زرب کا نشان یا کراس کا نشان لگا کر لفظ لکھ دیا جاتا تھا اور جب پھر وہ خطاط یا کتابت والے کے پاس جاتا تھا تو وہ اپنی سیاہی روشنائی اور قلم سے اس کو دوبارہ لکھتا تھا جب وہ دوبارہ اس کو لکھ لیتا تھا تو ربڑ سے اس کو مٹا دیا جاتا تھا پینسل کے اس نشان کو اگر الفاظ زیادہ ہوں تو ان کے گرد گول دائرہ کھینچ کر اوپر کراس کا نشان لگا دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں اس کراس کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کو نکال دیا جائے تو یہ کراس کا نشان اس چیز کی علامت ہے پروف ریڈنگ کے وقت بھی اور سب ایڈیٹنگ کے وقت بھی کہ ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا جائے نکال دیا جائے اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس صفحے پر اس سطر میں یہ چند الفاظ ہیں جن کو حذف کرنا ڈیلیٹ کرنا یا نکالنا ضروری ہے کہ ان تمام الفاظ کو یہاں نکال دیا جائے تو فکرہ بھی خراب نہیں ہو رہا اور میسج بھی پورا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑا لیکن امپروومنٹ ہوئی ہے آپ کو اس کراس کی علامت کی بات تو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کراس کا مطلب ہے کسی چیز کو نکال دینا ختم کر دینا یعنی وہ چیز غلط تھی اسی طرح دیر آر نمبر آف علامات اور ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر کہیں بھی لکھی ہوئی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحافتی انداز میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ علامات کیا ہے وہ بڑی اہم ہے میں آپ کو لکھواتا ہوں اور وہ نشان دکھاتا ہوں آپ ان کو نوٹ کر لیں اگر آپ کبھی سب ایڈیٹنگ شعبے میں ملازمت اختیار کرنا چاہیں یا آپ اپنی کوئی کتاب لکھ رہے ہوں یا کوئی خبر لکھ رہے ہوں تو آپ کو سب ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہوگی انہی علامات کو اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ اسٹینڈرڈائز علامات شمار ہوتی ہیں دنیا بھر میں فا آپ اردو میں ایڈیٹنگ کر رہے ہوں یا انگلش کسی تحریر کی ایڈیٹنگ کر رہے ہوں یہ انٹرنیشنل سائنز ہیں علامات ہیں اگر آپ نے ان صفوں پر وہ لکھی ہیں تو فوراً اگلا شخص جس کو جرنلزم کی شد بدھ ہے اور اس فیلڈ سے ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کسی پروفیشنل یا اس فیلڈ کے ماہر نے اس کتاب کو اس خبر کو یا اس تحریر کو ایڈٹ کیا ہے تو بینگ اے اسٹوڈینٹ آف جرنلزم بینگ اے اسٹوڈینٹ آف نیوز رپورٹنگ اینڈ سب ایڈیٹنگ یہ علامات کا علم ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے نمبر ون غلط لفظ کاٹ دینے کی علامت کراس یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر ہے ایسے الفاظ جو چھوٹ گئے ہوں یا نہ لکھے جا سکے ہوں ان الفاظ کے لیے یہ علامت ڈالی جاتی ہے اس علامت کا مطلب ہے کہ یہاں آپ نے وہ الفاظ لکھنے ہیں بعض اوقات لفظوں کے درمیان جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے یا چھوڑنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ علامت جو انگریزی وائی کے طرز پر ہے استعمال کی جاتی ہے کہیں پر فکرہ جاری رکھنا ضروری ہو لیکن آپ نے فکرے کو غلط جگہ پر توڑ دیا ہے اور میسج درست نہیں ہو رہا تو اس کے لیے یہ انگریزی لفظ ایس کے طرز کی علامت ہے اس کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں فکرہ جاری رکھیں پیراگراف اگر نیا بنانا ہو تو اس کے لیے یہ نشان ہے جیسے سٹیپلر کی پن ہوتی ہے یہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہے آپ نے جو تحریر لکھی ہے اس تحریر کو اگر سب ایڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس تحریر کے اس فکرے کو ذرا بائیں طرف جانا چاہیے یا پہرا بندی درست نہیں ہو رہی تو یہ تین الفاظ ذرا رائٹ کی طرف موڑ دیے جائیں یا لیفٹ کی طرف موڑ دیے جائیں تو اس کے لیے یہ دو علامتیں ہیں ایک رائٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایک لیفٹ کی طرف ایک بائیں کی طرف لے جانے کا اشارہ ہے ایک دائیں طرف لے جانے کا اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن کے اس حصے کو ذرا آپ لیفٹ یا رائٹ لے جائیں جیسے کمپیوٹر میں کرسر سے آپ لیفٹ رائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ یہ اردو کی تحریر ہے اور اگر آپ نے اس صفحے پر کوئی نشان لگانا ہے تو اس کا نشان دائیں اور بائیں کا یہ ہے تو آپ نے یہ علامات نوٹ کی چاہے آپ اردو جرنلزم میں جائیں یا انگلش جرنلزم میں یہ علامات بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ اور تسلیم شدہ ہیں ان علامات کو اگر آپ کسی بھی پیج پر لکھیں گے یا نشان زدہ کریں گے تو اس کا میسج پروفیشنل لوگوں کے لیے بالکل وہی جائے گا جو کسی سب ایڈیٹر کے لیے جاتا ہے تو ان علامات کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے سب ایڈیٹنگ کا یہ بیسک الفابیٹس ہیں جیسے اگر آپ انگلش پڑھنا چاہیں تو اے بی سی پڑھتے ہیں اردو پڑھنا چاہیں تو الف بے پے تے ٹے سے لے کر اور یہ تک پڑھتے ہیں تو تبھی الفاظ سمجھ ہیں اسی طرح اف یو وانٹ ٹو بی اے سب ایڈیٹر ا پروف ایڈیٹر ا کاپی ایڈیٹر آر اے ویری گڈ ایڈیٹر پرنٹ میڈیا کے لیے تو ان علامات کو ذہن نشین کر لیں ان کی مشق کریں اور اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ کسی اخبار کے نیوز روم میں جائیں اور وہاں پر پروف ریڈرز اور نیوز ایڈیٹرز اور سب ایڈیٹرز کو کام کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ جب پڑھتے ہوئے ہوں گے تو اس طرح کتابوں پر نشان لگا رہے ہوں گے خبروں پر نشان لگا رہے ہوں گے اور اس کے بعد وہ اگلے ساتھی کے حوالے کر رہے ہوں گے observe them اور اس کو ان علامات کو آپ دیکھیں آپ کو اچھا سب ایڈیٹر بننے میں معاونت حاصل ہوگی تو آج کے لیکچر میں ہم نے سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو مین بات پڑھی وہ یہ تھی کہ سب ایڈیٹنگ از اے پروسیس آف لائننگ اپ لینگویج امیجز ویڈیو اینڈ ساؤنڈ فار پریزنٹیشن آن دا تو اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب کی ایڈیٹنگ کے لیے بیسکس کیا ہیں اور کن علامات کو جان کے ہم ایک اچھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ہم نے کاپی ایڈیٹر پروف ریڈر سب ایڈیٹر کی ڈیفینیشنس اور ان کی باہمی تفریق پر بھی بات کی اور اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ اللہ ان حوالوں سے اور آگے بڑھیں گے تو اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ